<ساعت دار> الحمد اللہ وقفا سلام الباد الدین الصفا اماد فعودب الہم الشیفان رضیب بسم اللہ رحمٰن البرحیم ولق باأثنافی کل امت رسولہ اناہ الله تن واود اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے نبی حضرت نو ہیں اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے درمیان بہت سارے رسول اور پیغمبر رہے جیسے کہ مشہور چیز میں ایک لاکھ چوبیس ہزار تک نبی اور پیغمبر دنیا میں آتے رہے تو جتنے انبیاء آئے تھے سب کی دعوت ایک تھی توحید سب سے پہلی اور سب سے بڑی دعوت جت سارے نبیوں کی توحید کی تھی اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ولاقد باسنافی کل یہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ یہ تحقیق ہم نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے کوئی قوم اور کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں لوگ آباد ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو نہ بھیجا ہو وہاں امن قریت اللہ خلافی ہاں نظیر اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا شہر کوئی ایسی قوم کوئی ایسی امت نہیں ہے جہاں ہم نے نذیر اپنا ڈرانے والا نہ بھیجا ہو اللہ نے اپنا رسول بھیجا والا کدب اصنافی کل امت رسولا یقیناً ہم نے ہر امت اور ہر قوم اور ہر علاقے میں اپنا رسول بھیجا اور سارے رسول جو آئے دنیا میں تو سب تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی امت کو سب سے پہلی اور بڑی دعوت دی تھی ان ابود اللہ وج تن ابود کہ اے امت کے لوگوں ایک تو صرف اللہ کی عبادت کرو نمبر دو تاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ دو چیزیں تھیں ایک تو یہ تھی کسی ایک اللہ کی عبادت کرو نمبر دو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے یہ ہے کہ وشتن اب طاغوت تابوت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو فرمایا سور فاتر میں وہ امن امتن اللہ خلافی ندین کوئی قوم ایسا نہیں گزری ایسی جہاں ہم اپنا ڈرانے والا کیا ڈرانے والا شرک سے روکنے والا اور توحید کی دعوت دینے والا تاحوت کی عبادت سے بچو شیو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو یہ سارا پیغام لے کر کے ہم نے اپنے تمام نبیوں کو بھیجا سارے اقبیہ یہی ایک دعوت ایسی ہے توحید کی جس پر سب کا اتفاق اور سارے نبیوں کے آنے میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا اور یہی جو کلمہ آپ ابھی سن رہے ہیں دو باتیں ان ابود اللہ وسطنب البوت ایک اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے بچو یہی مطلب ہے اللہ الا اللہ کلم جو طیبہ ہے اس کا مطلب یہی ہے اور پھر وف تارا صلاح اللہ جمی الکف بالطاغوت تاغت ول اور جتنی قومیں دنیا میں گزری ہیں ہر قوم ہر انسان کو عربی ہو یا اجمی ہو کالا یا گورا ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالی نے ہر انسان پر ہر قوم کے اوپر یہ فرض قرار دیا تابوت کا انکار کریں اور اللہ کا اقرار کریں یہ چیز سمجھیں ہر ایک کو جو حکم دیا کہ تابوت کا کفر کرو انکار کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ ایمان بلّہ اور کفر بال ہر انسان کے اوپر فرض ہے بگیر اس کے انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا اسی لیے تاغوت کا انکار اور تاغوت سے نفرت واجبات میں سے ہے جب تک انسان تاغوت کا انکار نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ تابوت کہتے کس کو ہیں تاغت کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں تاغوت کا انکار ضروری ہے جب تک تاغوت کا انکار نہیں کریں گے تاغوت سے بچے نہیں ایمان مکمل نہیں ایمان دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کی وہ کا اقرار کرنا اور نمبر دو تاوت کا انکار کرنا اس لیے تاغوت کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے عربی زبان میں تاغوت کا مطلب ہوتا ہے اپنے حد سے آگے بڑھ جانا یا کسی کو اس کے حد سے آگے بڑھا دینا اللہ تعالی نے ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے جب تک انسان اس حد پر ہے صحیح اکیلے پر ہے جہاں اس سے آگے بڑھے گا تو انسان جلالات و گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تاغوت کا مطلب آپ نے سمجھا اللہ حدود سے پار کر جانا حدود سے تجاوز کر دینا جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا اسی چیز کا نام ہے تاغوت عربی زبان شریت کے اصطلاح میں تعوت کہتے ہیں ہر انسان ہر نبی ہر پیغمبر ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ رکھا ہے ہر مخلوق کا اللہ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ رکھا ہے اسی مقام اور مرتبے کو برقرار رکھنا یہ سراط مستقیم ہے جس چیز کا جو مقام مرتبہ جو حد اللہ نے مقرر کی ہے اگر آپ اس کو اس سے آگے بڑھائیں گے اور یا اس سے گھٹائیں گے تو ظلالت تو گمراہی میں جا پائیں گے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بات سب سے اونچا مقام و مرتبہ انبیاء کو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کی بھی ایک حد ایک مقام مقرر کیا ہے اس نبی کو بھی اپنے عقیدے اپنے گفتار کردار الفت محبت میں جو اللہ نے اس کی حد مقرر کی ہے اسی حد تک ہم ان کو باقی رکھیں گے تو یہ جو ہے سرات مستقیم حق ہے اور اگر ان کے حدود سے آپ نے ان کو آگے بڑھا دیا تو یہی ہے حد سے تجاوس کر جانا مثلا اللہ تعالی نے ہر نبی کا جو مقام رکھا کائنات میں اللہ کے بعد انبیاء کی سے اونچا مقام کسی کو نہیں ہوتا لیکن ہمیں ان کے بارے میں جو تعلیم دی ان کو اللہ کا بندہ مانو اللہ کا نبی مانو اللہ کا رسول مانو ان کی اطاعت کو واجب سمجھو جو کچھ کہیں اس کا ماننا تمہارے باعث نجات ہے یہ،, یہ حد ہے انبیاء کی ہر نبی کی حد یہ ہے ورما ارسلام رسول انتہا عبیدن اللہ, اللہ نے جو ہر نبی کو دنیا میں بھیجا اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے اطاعت و فرما برداری کریں اس لیے ساری زندگی انبیاء علیہم السلاط و السلام اپنی امت کو اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا علیہ ابد اللہ فتق اللہ ہوا میری اطاعت کرو لیکن ڈرو اور عبادت اللہ کی کرو یہ ہے نبی کا مقام اب اگر کوئی انسان نبی کی الفت محبت تعظیم میں اللہ نے جو مقرر کیا سارے نبیوں کے سردار محل ہے انبیاء میں بھی محدود کے مقام کا کوئی نبی نہیں لیکن اللہ نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا محمد ابدہ رسولو جو ہمارا مقرر کیا اشد اللہ و اشد محمد اللہ تعالی نے اپنے نبی کو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر حب رکھا وقام ابد الله جب عبداللہ یعنی محدود سلم اللہ کی عبد کے لیے کھڑے ہوتے تو کفار ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں صبح ہم کنطفی اور اگر تم شک کرتے ہو ان باتوں پر جو ہم نے اپنے عبد اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ دیکھیں یہاں اللہ نے آپ کو اپنا عبد کرا دیا صبح اللہ اسوراد اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرا اور میراج کرائی تو سب سے بڑا مکام ہمارے نبی کے لیکن ابد ہیں اب اگر کوئی انسان نبیوں کے بارے میں یہ بات رکھے کہ نہیں نبی عبد نہیں وہ اور کچھ ہیں تو یہی انسان حد سے تجاوز کر گیا حد سے تجاوز کر گیا چنانچہ قرآن پاک بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ عیشا علیہ صلاف صام اللہ کے بندے ہیں بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا اللہ نے ان کو رسول و پیغمبر بنایا جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا زندہ اوپر آسمان پر زندہ قیامت کے قریب پھر وہ نازل ہوں گے یہ ہے عیشا کا مقام لیکن یہ عیسائیوں نے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کا یہ مقام برقرار نہ رکھا بلکہ حد سے بڑھایا حد سے تجاوز کیا ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک قرار دے دیا یہی ہے گمراہی تو تاغت کہا جاتا ہے ہر ایک جس کا ہر چیز جس کی اللہ نے ایک حد رکھی ہے حد سے تجاوز کر جانا آگے بڑھانا اسی کو کہا جاتا ہے تاغوت تاغوت امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تاغت تین قسم کے معبود بھی ہوتا ہے متبو بھی ہوتا ہے اور متا ہوتا ہے یعنی ایک انسان کو یا ایک مخلوق جو ہے مخلوق کتنی بھی بابرکت ہو لیکن وہ مخلوق ہی رہے گی کوئی مخلوق معبود نہیں بن سکتی کیوں معبود صرف اللہ بباد ہو لا شریک ہے اب اگر کسی مخلوق کو کسی ولی کو کسی پیغمبر کو کسی شدر کو کسی حجر کو کسی اور چیز کو آپ اپنا معبود بنائیں تو اسی کہا جاتا ہے یہ تاغوت ہو جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں وہ کتنا بھی اچھا انسان تھا لیکن آپ نے جو راستہ اس انسان کو اس کے مقام پر رکھنے کے رکھنے کے بجائے اتنا اونچا بچا کے حد سے تجاوز کر دیا اسی کو کہا جاتا ہے تاغوت ہر انسان ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی تو ہو سکتی اللہ کے لیکن کبھی کوئی مخلوق معبود نہیں ہو سکتی آپ اللہ تعالی کے علاوہ کسی مخلوق کو معبود بنائیں گے تو حد سے زیادہ ہے اور یہی اصل میں تجاوز کرنا ہے اور یہی اسی سے انسان تاغوت کا تاغوت کا پجاری ہو جاتا ہے تو آپ تاغوت کا تا مطلب سمجھ گئے اور تاغوت معنی اور مفہوم سمجھ گئے ہر نبی دنیا کے اندر جو آئے دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھیں الما ہندو اللہ کے علاوہ جس کی بھی لوگ عبادت کرنے لگیں اسے سے بھائی تاغود بن جاتی ہے اب اگر جس کی عبادت سے نیک اور سالے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ان کے مر جانے کے بعد لوگ اگر ان کی عبادت کریں گے تو لوگ گنہگار ہوں گے لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ گنہگار نہیں ہو کیوں اس نے اپنی عبادت کی طرف کسی کو نہیں بلایا تھا اللہ تعالی ہم سب کو تاغوت کی عبادت سے بچائے اور صرف اللہ آباد اللہ کے عبادت کرنے والا بنائے اقول کو اللہ بنک الدم بھی ماتو ہوئے